that it's going to be محمد ابن صلی اللہ علیہ رسول کریم اللہ رضا کے تعلق میں بڑی رکاوٹ معصیت ہے معصیت کا کیا معنی ہے جی آپ بتائیں جی معصیت کا کیا معنی ہے کیا کہتے ہیں مغرب جی پتہ ہے دیکھیں آپ موٹے موٹے الفاظ بولتے جاتے آنے والے بشارہ مانا ہی نہیں آتا تو اس کے پر بارے اس کو مضمون کو سمجھے کہ کی کیا اور فائدہ کیا لیں گے معصیت یعنی گناہ یعنی اللہ تعالی کے تعلق کے, کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس میں بڑی رکاوٹوں میں بڑی اور تین رکاوٹیں ہیں اس میں ایک رکاوٹ معصیت میں مبتلا ہونا ہے گناہوں پر کے تقوی میں ترک گناہ پہلے نمبر پر ہے اور گناہ کا ترک کرنا ہے پہلے نمبر پر ہے اور نیکی پر پڑنا ہے دوسرے نمبر پر ہے سا جی کا جملہ دیا مجھے بھول گیا بڑا بڑا جملہ ہے یاد نہیں آ رہا کوئی کچھ یاد نہیں ہے اختاف صاحب کو پوری گروستان پڑھائی تھی پھر امتیاز میں دلوایا تھا فارسی شعبہ فارسی میں اس کا آپ گناہ جو ہے یہ دو قسم پر ہیں گناہ دو قسم پر ہے ایک عقائد کے گناہ ہے ایک عمل کے گناہ ہے. عمل کا گنا چوری ڈاکا زنا جھوٹ ریبت یہ عمل کے گناہ ہے عمل کا گنا جو ہے تو اس کے بارے میں ایک بات ہوتی ہے کہ کرنے والے کو احساس گناہ ہوتا ہے اور احساس گناہ ہونا یہ بھی ایک فہم کا درجہ ہے آدمی کو گنا کرتے ہوئے اس کا ہو رہا ہے کہ مجھ سے گنا ہو گیا گنا ہو رہا ہے گناہ ہو گیا یہ مطلب ہے کہ ایک صحیح فہم کے درجہ یہ بھی ہے نہیں عمل کا جو گناہ ہوتا ہے اور دوسرے درجے میں اس میں پھر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے کرنے سے انسان اپنے آپ کو گناگار سمجھتا ہے اور گناگار سمجھنے کی وجہ سے اس کو نفس کی ذلت حاصل ہوتی ہے اس کو اپنا آپ اپنا رفت نظر آنے لگتا ہے گٹیا نظر آنے لگتا ہے ناقص نظر آنے لگتا ہے یہ دو افراد عمل کے گناہ چونکتے ہیں عقیدے کے گناہ جو ہے عقیدے کے گناہ یا کی وجہ سے ہوتا ہے یا حماقت کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی انگلش میڈیم میں پڑے ہوئے ہی جب تک ان کے سامنے ایڈیٹ اور گروف نہ کہا جائے نا تو ان کو کانسیپٹ نہیں بنتا کہ حماقت بےقوفی کیسے کہتے ہیں لفظ ایڈیٹ اور گروف کیا ایڈیٹ اور گوف کے بارے میں کیا فرق ہے جس کے آباد سے ایڈیٹ کیسے کہتے ہیں گروپ کیسے کہتے ہیں, گروپ ہیں گروپ آجی؟ آجی؟ <سطور> کہ گروپ گگو اور ایڈیٹر ایڈیٹ, ایڈیٹ،, ایڈیٹ ایسی چیز ہے گوف دوسرا ہے اسٹوبٹ ایڈیٹ جو ایسا بیوقوف ہوتا ہے جو تکلیف ہی پہنچاتا ہو اپنی بےوقوفیوں سے اور گروپ ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی بےوقوفی سے خود ہی بس اس کو نقصان ہو رہا ہے یہ بیوقوف ہوتا ہے تصور یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھدار ہوں اور سمجھدار آدمیوں کو رکاوٹیں ڈال کر ترف کو رد کر کے ان کو تکلیف پہنچاتا ہے یہ ہوتا ہے گروپ اور ایڈیٹ اور, ایڈیٹ اور سٹوپڈ ہوتا ہے اور گروپ جو ہے وہ جو خود بےقوف ہے اپنی بےقوفی سے کچھ خبر ہے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا کہ یہ میں ٹھیک ہوں اور یہ غلط یہ آپ کی انگریزی کا مجموعی okay. بات کیا تھی عقائد کا گناہ عقیدے کا گناہ ہے ترک تقلید عقیدے کا گناہ ہے غیر مقلد ہونا اہل عدیث ہونا یہ قدے کا گناہ ہے تیسری بات جو ہے قدے کے گناہوں میں اطلاع ہونا یا یہ کفار کی صحبت سے ہوتا ہے تو کفار کی صحبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ان کے ساتھ دوستی ہو بیٹھنا اٹھنا ہو کھانا پینا ہو اکٹھا مجلس ہوا ہوا آدمی اور اس کو پرکھنڈ بھی آنے لگ گیا ہو اس کے دل میں اس کی محبت بھی جاگزین ہو گئی ہو اور تو کسائی اس کے اوپر گر رہی ہو جیسے کہ کالک سے کوئی آدمی اس کو مل رہا ہو جی راہ جی ابر کا در کالک کسے کہتے ہیں ہاں آپ نے تراش جلتے ہیں, نہیں دیکھے نا اور گھر کے چولہے جلتے ہیں آپ لوگ تو گیس والی وہ ہے گیس کے کلچر والے مخلوق ہے نا کہ توا پیچھے سے اتنا کالا ہوتا تھا کہ اس پر آدمی ہاتھ ملے نا تارا کالا کسی کے منہ پر ملے پورا کالا کپڑے پر ملے پورے کالے صاحب ایک تصیف رہتے تھے کہ ایک آدمی نے سنا کہ جب پانی نہ ہو تو آدمی جو ہے تو یمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو ایک آدمی میرے تھوڑا سا دلو اٹھا گھر پر پانی نہیں تھا ادھیرا بھی تھا جا کر کسی چیز پر ہاتھ مار دے ہاتھ مارا یمم کیا ماشاءاللہ نماز پڑھی یعنی صبح مسجد کو آیا تو دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر ہنس رہا ہے کہا آج تو بادشاہ چہرے پر خاص ہو رہا تھا اس وارات ہے ہم نے کیسے یہ خوب چمک رہے ہیں جا کر دیکھا تو ہاتھ مار کے منہ پر ہاں ایک سور کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا ملنا اور محبت کا اس کے ساتھ گیا تو پچھلے دنوں ایک پوسٹ ہمارے ڈپٹی پوسٹ ماسٹر نوجوان کو لے کر آئے کہ اس سے بات کرنی ہے تو اس کو میں نے بٹھایا تو یوں آیا ہم جا رہے تھے میں نے کہا چلو لے کر آئے وہاں تو نماز سے بھی فارغ تھا کیونکہ جس کے ساتھ بیٹھا تھا نماز شریف کی, سے سے کی تو سلب ہو گئی تھی نماز کی تو صلب ہے متقل لوگ رات کو ساڑی اکٹھی پڑھتے ہیں بلا کی جنگ کے دوران پڑھنے کا موقع نہیں ملا سر نماز لہذا سب کو ٹھپڑ جائزوں کے حالانکہ حسین برض سر نماز کے دوران آرجم میں کاٹا کیا ہے میدان جنگ میں خلاط خوف انہوں نے پڑھی ہے کہ آدھے آدمی لڑنے پر کھڑے ہوں گے اور آدھے نماز پڑھیں گے اور جب یہ نماز سے فارغ ہو جائیں پھر وہ نماز پڑھائیں گے اور یہ آگے کھڑے ہوں گے مرچے پر تو اس پر بھی عمل کیا ہے برستے و سیروں میں خلاط خوف پڑی نے اور سرکار کا کیا لیکن ان کے لیے آسانی ہو گئی کربلا کے کام نے سارا دین معاف کر دیا خیر آیا اس سے بات چیت جب کی تو اس کے تو سارا جتنا اس کے دلائل اس اس کے نے مہینے سات اٹھا کر کیے تھے تو بنیاد دلائل تھے وہ تو ڈسٹ بن میں ختم ہو گئے کو کہا, کہا, تو یہ محسوس ہوا کس نوجوان پر کوئی کا شیعہ محنت کر رہا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینے کے لیے تجربہ ہے ہماری عمر گرو ہو جاتا ہے اس کو آدمی کا فہم صحیح ہے تجربہ بڑا اسی ہو جاتا ہے تو اس نے کہا جی اس کے ساتھ ملازمت میں آئے ہوئے ادارے میں لڑکا ذرا ہے تو چاہتا ہے کہ پورا کے کیا جائے تو جی صوبت کفار اور یاد یا ایسا کہ صوبت سے اختیار نہیں کی ہوئی ہے تو ان کے لٹریچر سے کیونکہ مفت لٹریچر لوگ بیچتے ہیں اور لٹریچر کے بارے میں تو ہمارا نوزب اللہ یہ نظریہ ہے کہ مفت کا زہر اگر زیر مفت کا مل رہا تو اس کو کھا رہے ہیں اور پھر اپنے دینی معلومات بھی نہیں ہوتی ہیں دینی معلومات بھی نہیں ہوتی, ہیں اور, بھی نہیں ہوتی ہیں اور وہ مفت مل گیا اس کے مقابلے میں صحیح لٹراچر پڑھنا چاہیں تو پیسوں پر ملتا ہے پیسے تو میں نے خرچ نہیں کرنے نہیں مفت کا زیر خالی ہے اسی پر چلیں گے کل کا واقعہ سنا ہے کل ہمارے یہاں جماعت ہے مجرم مشرق میں شاخ میں درست میں بیٹھا تو جماعت ساتھی سارے درس میں بیٹھ کے درس میں نے ختم کیا تو جماعت کے کام ان کو اسے بطور ترجمان ساتھ بھیجا گیا ہے فلپائن والوں کے لیے نزدیک ترجمہ کرے گا اس نے کہا یہ آپ نے یہ قرآن سے پڑھی باتیں تو فکہ مکہ میں کیسی ہیں یہ جو کچھ ہوتا ہے تو کیسا یہ نہ جو فکے والے تھے کچھ باتیں آپ قرآن سے کہہ رہے تھے میرے کیسے آدمی کو تو منہ پر تھپڑ مارنے کی ضرورت ہے وہ میں مارتا ہوں تو اچھا نہیں ہے تو میں نے ایک سو میں نے کہا ان کے سوال پر کیا سمجھیا کیا سمجھا میرا خیال تھا کہ کوئی ساتھی میں اور کچھ نئے تو وہ کام وہ کر لے تھپڑ مارنے کا کام وہ کر لے پھر بیج, بیج بچاؤ والا میں کر لوں گا اس آمکوانے کے لیے پہلے لاتوں کا بھوت ہے یہ ساتھ ہی ہمارے نئے تھے پرائن سازی نہیں اس کو کر دیا تو کچھ اپنی آج بھی کاظہ کرتے کہ آپ ہی سمجھتے ہیں ہم تو کچھ نہیں سمجھتے ہوں. ایک بیچ میں سمجھا کو میں نے کہا برفزار ہمارے ہاں تو جو چیز جتنی پارینہ ہے اتنی قیمتی ہے. ہے یہاں پر جو جتنا پرانا اتنی قیمتی سب سے پرانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان ہے پھر پرانے صاحب اکرام ہیں تو ان کے بعد پرانے تعدین ہے جس میں امام و نظفر احمد اللہ علیہ ممام اور باقی امام آتے ہیں اور اس کے بعد تباہ تابعین ہیں جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا ہوا ہے خیر, خیر القرون کرنی تم تم سب سے بہتر زمانہ میرا ہے کے اس کے بعد بعد اس کرنی آپ کا زمانہ صابۂ اکرام کا زمانہ ہے جو ایک ساٹھ اجری تک گیا ہے پھر تعبین کا زمانہ ہے جو کہ دو سو اجری کے بعد قریب جا کر ختم ہوتا پھر تباہ تعبین کا زمانہ ہے تو اس لیے جیت کی بنیادیں انہی تین گروہوں کے معلومات نظریات قائد و تشریعات پر رکھی گئی ہیں اس کے بعد کسی کو وہ ایک دفعہ ایک سیٹر ہے جماعت عثانی کا اس کو خیبر میڈیکل کالج والوں نے بلایا جو بینکوں بینکوں میں جو ہوتا ہے چیئرمین ہوتا ہے کیا بینکوں اس کا چیئرمین صاحب کے ساتھ خرشید احمد کی تھی لیڈر تھا اس کو بلایا طلبا نے اور اس کا بیان وغیرہ اشتہاد پر سوال کیا طلبا نے اشتہاد کا سوال کیا اشتہاد کا جواب دیتا رہا لیکن اب کسی چیز کی آدمی کو بیسز کلیئر نہ ہو مشکل ہو جاتا ہے کو کیا میں نے کہا معذور مہمان آئے ہوئے یار میں کیا اٹھوں بیچ میں اچھی بات نہیں ہے چلو ایسے ہی کنفیوز رہنا تھا انہوں نے آسان طریقہ سیکھا ہوا تھا ہمارے کالج والوں نے کہ آخر میں ڈاکٹر سجاد صاحب دعا فرمائیں گے دعا کے اعزاز ہمیں دیکھو کیا مجھے اس کو پھیکا کر دیا جی تو اللہ یار کو عمل کی توسیع کے دعا فرمایا ایسی جگہ پر دعا بھی ایک منٹ کی گرمی ہوتی ہے کہ تو بعد میں نے ڈاکٹر صاحبان سے کہا کہ پروفیسر صاحب کو ایک بات کی معلومات نہیں تھی ایک ہے اشتہاد مطلق اور ایک ہے مطلق اشتہار اشتہاد مطلق اور مطلق اشتہار جب تک آدمی کو یہ دو باتیں پتہ نہ ہو کہ اشتہاد مطلق کیا ہے اور مطلق اشتہار کیا ہے تو اس وقت تک اس پتہ پتا نہیں چلتا مطلق اشتہار جو ہے وہ تو قرآن وزیز کے بنیادوں سے وہ اصول وضع کرنا جس پر کے دینی مسائل بیان کیے جائیں گے اس سطح کو تو دس اہمہ پہنچے ہیں جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے اور زمانہ گزرنے کے ساتھ باقی چھ کے سکے ختم ہو گئے چار کے باقی رہ گئے ہیں جو کہ انفیشافی مال کی حملی ہے مطلق اشتہار انہوں نے کیا ہوا تو مطلق اشتہار کا دروازہ بند کیونکہ اس کے لیے حدیث میں گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی تین کرنوں کے بعد کی یہ بہت نکتہ کا مسئلہ ہے کہ یہ علموں کی معلومات میں بات آئی بھی نہیں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے تین کرنوں کے نشاندہی کر کے حضور صلی اللہ نے واضح فرما دیا تھا لہذا اس میں تین کرنوں سے آگے ہم کسی کی بات لیتے ہی نہیں وہ مطلق کا ہے اور اس کے خلیفہ منصور کے زمانے میں امام عظیف رحمۃ اللہ علیہ تو فکر کے بہت بڑے امام تھے لیکن فقہ امام اوزائی کا چلتا تھا سرکاری فقہ اوزائی کا اور امام وظیفر احمد اللہ علیہ باغیوں میں تھے حکومت کے باغیوں میں تھے جن کو جیل میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا منصور نے جی قربانی اور اخلاص ہوتا الگ مان لا تو ان کا تھا لہٰذا بادشاہ حکومت کے ختم ہوتے ہی امام ازائی کا فقہ ختم ہوا اور وہ ناپید ہو گیا اب نہیں ہے کتابیں ہیں لائبریریوں میں نہیں اس لیے رمضان کے مہینے میں بیان کیا کرتا ہوں نا کہ امام غذائی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ میں تصرابیاں صاحب کوئی پہلی بار پتہ چلو جتنی روایتیں رمدان میں قیام الحل کے بارے میں آئی ہیں نا سب کو امام جمع کرتے ہیں بیس تروی کی اور سولہ چار تربیوں کے درمیان لفل پڑتے تھے کتنی ہو گئی جی چھتیس آج جو قیام الحل کی پرواسیں آئی ہوئی ہیں چوالیس جی اور سات تین مطر جو پڑتے ہیں دورے کاب اس کے ملا کر چھیالیس اور ایک مطر وہ کرتے ہیں یہ جی؟ رمضان کے ویلے میں طلبا ایک دوسرے کی ہوتی ہے نا مردہ دوسرا کہتے ہیں مردوں سختیوں پر ساری میں بات کی ہوتی ہے جب رمضان کے پہلے جمع پر میں تقریر کرتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ چھیالی سے مام ازائی کے اس کی ساری روایتوں کو لینا پڑے گا تو وہ کہتے ہیں اس پر تھا چاہے ہوتا تھا شبیر کا خیل صاحب اسے کہا کہ میں تو وہاں لوگوں نے تحریک چلا دی جی کہ تراویہ ہم آگ پڑھیں گے تو وہ یہ جی صاحب کہتے کہ مسئلے پر قبضہ تم نے ہمیں سکھایا ہوا ہے کہ مسلح پر قبضہ کیا اور میں نے کہا جی آپ تو ہم تو پڑے گے چھیالیس تراویہ جس کی آٹھ پر پوری ہو جائے وہ چلا جائے جس کی بیس پر پوری ہو جائے وہ چلا جائے آپ آٹھ ناپس کرتے ہیں تو اس کے لیے مضبوط گروپ ہے جب میں نے کہو کہ ہم بیس پڑھیں گے آپ آٹھ کے بعد چلے جائیں گے جی تیسے زندگی رہتا ہے کے بیچ میں بات کیا کر رہے تھے وہ اس کا دروازہ بند ہے کیونکہ وہ جو اصول ہیں اتحاد کرنے کے وہ آئی ایم آئی کی طرف سے ڈسائڈ ہو چکے ہیں اس میں اس میں ضرور بھی نہیں نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے اب ہے اشتہاد مطلق وہ تو قیامت تک جاری رہے گا مسائل پیچ آتے رہیں گے انتقال خون کا مسئلہ آیا اب یہ جو ہے تو یہ امریکہ پر نہیں کسی جگہ پر بھی نہیں تو شروع کو سرسہ انتقال خون کے ہم خلاف تھے تنظیم میں جب تھا تو تجارت خون جمع کرتے تھے تو اب نہیں دیتے تھے اس میں اس مسئلے کو بیان کی علماء نے اور ایکس سے بیان کیا قیاس کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ تو نہیں ہے سامنے اس جیسا مسئلہ موجود ہے قرآن ودیث میں اس پر قیاس کر کے بیان کرتے تھے کہ وہ کسی علاقے کے لوگ حضور صلی اللہ کے پاس ان کو جلد کی بیماری تھی کسی مائر نے کہا کہ ان کو اگر اونٹوں کا پشاب پلایا جائے تو بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے ان کو پلایا گیا تو اس پر اچاد کر کے قیاس کر کے انتقال خون کے لیے پھر ہمارے جو ہے تو پاکستان کے فقہان نے اجماع کیا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا یوسف نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور باقی جو مفتی صاحبان تھے مفتی احولی حسن ٹوکری صاحب وغیرہ وہ ایک اور اسی تھی سات آٹھ ہزار جو فیصلہ کیا کرتے تھے پاکستان کے لیے اور اس کو جو بند والے بھی مانتے تھے اور جو بند والے اس میں کوئی اپنا مشورہ دینا چاہے وہ بھی کر لیتے تھے ایک سب کا پھر اکٹھا ہو جاتا تھا لیکن جب سب کا کٹھا ہو جاتا تھا تو فکر کا وہ نمائندہ فیصلہ ہو تھا کیونکہ فکر ہنسی کے اس وقت نمائندہ لوگ جو ہے وہ دیوبند اور ہمارے کراچی کے اور دیوبند کے فخار اس وقت دنیا اسلام میں ہنسی فکر کو لیڈ کر رہے ہیں تو اشتہار کیا مت تک رہے گا بزرگ پھر میں نے کافی دیر بات کی کوئی پونا گھنٹہ بات کی میں نے سر بھی کھول گیا اس میں جو تکلیف مجھے ہوتی ہے اور خیر سے پھر میں نے کہا کہ پشتو کا محاورہ سنایا ایسی اگر اس کے کے خیالات ہوں تو اس کے بارے میں تو ہمارے پشتو کا ایک محاورہ جو بات ہے کو بیان کرتے ہیں ہندو ہندوستان ناراض ہندو تو ساری داد بیٹھا رام رام کرتا رہا اور اللہ سے ناراض میں نے کیا اس کے بعد سازی کو مخالف میں نے کہا آپ بہت خطرناک لٹریچر پڑے ہوئے ہیں بہت خطرناک آپ لٹریچر پڑے ہوئے ہیں بہت واقعات میں یہ بات یاد رہی تھی کہ گناہ عقائد کے عقائد کے گناہ کبر سے ہوتے ہیں ہماکت سے ہوتے ہیں کفار کی صحبت سے ہوتے ہیں آج نہیں کہتے میں بہت سمجھتا ہوں دوسرا آدمی کیسے سمجھتا ہے ماگز سے ہوتا ہے پورا سمجھ نہیں پاتا اور کہتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں سمجھ نہیں پاتا ہے پورا آئی کی ہو آپ لوگ کہتے ہیں نا انٹیلیجنٹ کو اس کی ذہانت اتنی ہوتی نہیں ہے کہ جگہ کو پہنچ سکے جگہ کو پہنچنے کا میں آپ کو واقعہ سناؤں اے خا دیدی کی لڑائی ہوئی تو خو نے اسے میں آ کر کہا کہ اگر آپ نے صبح کی اذان سے پہلے میرے ساتھ بات نہ کی تو مجھ پر تینوں چڑھے تلا کے تو بیوی نے وہ بھی جگہ سے دلائی اس نے کہا کہ مجھے بھی خدا کی قسم اگر میں تمہارے ساتھ صبح تک بات کروں لڑائی ختم ہو گئی یہ بیچارا صبح تک انتظار کرتا رہا کہ صبح کی جان سے پہلے مجھ سے بات کر لے اس نے نہیں کی بات نسطح. یہ گئے جی علامہ میں سرین احمد اللہ کے پاس گئے ان سے کہا جی ہمارے ساتھ سے واقع ہو گیا انہوں نے کہا بھائی صبر کرو بس اب طلاق ہوگی اب کیا کرتے ہو پھر ان کا خیال ہوا ذرا عمر میں تو کام ہے لیکن چلے مام منفا دوسرے پکیے پاک مشہور ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں ان کے پاس گئے انہوں ان نے کہا کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے جائیں آرام سے رہے ہیں ان کو تو سر ہی نہیں کیوں کہ طلاق ہو گئی یہ کہتے نہیں ہوئی ہی نہیں ہے یہ جی پھر ان کے پاس گئے ان کو بڑا غصہ آیا وہ ان کے ساتھ آئے اور ان نے اگر کہا کہ او میفا کچھ اللہ کا خوف کرو کیا بیان کرتا ہے ت حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کر رہا ہے اس آدمی نے کہا جی میں نے گیارہ آپ نے بات نہ کی تو مجھ پسینوں طلاق ہے اور اس تے اس تے فورا جلا کر کہ میں نے بات کی تو مجھے بھی خدا کی قسم مگر میں نے بات کی تو امام کہتے کہ آپ بتاؤ کیا رہا انہوں نے کہا نہیں تلا صاحب کیسے نہیں ہوئے اس سے جب کہا کہ ازان سے پہلے اکثر نے بات نہ کی تو یہ جو اس نے کہا میں تو اس سے بات اگر کروں تو مجھے خدا کی قسم یہی تو بات ازان سے پہلے ہو گئی ہے نا تیرا ازان پہنچتا نہیں کیا مغوندر سنگھ اے امام مجفار رحمت اللہ علیہ کو جب ہم مانتے ہیں تو نین کے ساری چالیس سال کی ساری رات کی عبادت کی وجہ سے مانتے ہیں کتنے متقد ہے کہ چالیس سالوں میں عشاء کے صبح کی نماز پڑھی ہے جی اور اس وجہ سے مانتے ہیں کہ جب ان کو پتا چلا کہ بغداد میں بکری گم ہو گئی ہے تو ان نے اپنے متعلقین سے پوچھا کہ بکری کی کتنی عمر ہوتی ہے انہوں نے کہا پانچ سال تک ہوتی ہے پانچ سال نے بکری کا گوشت نہیں کھایا ہے حرام بکری نہ آ جائے اس کے گوشت میں اس تقبا کی وجہ سے انہیں انہیں مانتے رہ اور اپنی دکان پر بیٹے کو کہہ کر گئے کہ بیٹا یہ سان جو ہے یہ اس نے اس گاق ہے آنے والے گاہ کو یہ بھی بتا دینا اور پھر اس کی قیمت بھی کم کر کے اس کو بتا دینا کہ اس نے خریدا تو ٹھیک ہے جب واپس آیا تو بیٹے نے جلدی میں تھان بیچ دیا اسے پوری قیمت میں بیچ دیا عیب نہیں بتایا تھا سر دمدار اس دن کی سار سارا منافع اور سارا اصل زر یہ نہیں کہ اس کھان کی قیمت نکال دے سارا منافع اور سارا اصل زر جو ہے وہ خیرات کیا کیونکہ سکہ جو ہے وہ کاغذ میں نہیں تھا کہ وہ متعین نہ ہو سکہ جو ہے سونے چاندی میں تھا جو متعین ہو جاتا ہے تو اس میں پھر دو باز میں کو کہا کہ نقود متعین ہے نقود غیر متعین ہے اگر تو چاول آٹا روٹی وغیرہ ہے تو پھر تو یہ وہی حرام ہے جو آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے یا اگر وہاں کہ آپ کے شامل ہو گیا ہے کہ آپ بیچ طرح سے گندم لیتے رہے آٹا لیتے رہے سب کچھ پتہ نہیں کہ وہ جو آپ نے گندم آٹا لیا تھا یہ کہاں پہ پڑا ہوا تو گنجائی بھی تھی اس کی سارا اس پر بھی اس کی وجہ سے ہم نہیں مانتے ان کو ہم ان کے زین رسا کی وجہ سے مانتے کہ وہاں تک پہنچتا ہے آئی کیو لیول کا آدمی اسلام کی چودہ سالہ تاریخ میں نظر نہیں آتا ہے سابق رام تو خود کفیل تھے نا خود حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو تقلید کی ضرورت بھی نہیں تھی حالانکہ یہ بھی لوگوں میں غلط مشروع ہوا ہے کہ سابق رام تکلیف نہیں کرتے تھے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار سابق رام کا جو گروہ ہے یہ سترہ صحابہ کا مقلد ہے میں چار دس خلفائے راشدین ہیں عبداللہ بن مسعود گیارہ عبداللہ بن عباس بارہ اور معذ بن جبل اشفم میں نہیں ہے نا معاذ بن جبل تیرہ اور چار اور ہیں عبداللہ بن بنر ہاں جی چودہ ہو گئے ہاں جی جی ابید نکاب یہ پندرہ ہو گئے دو اور رہ گئے صاحب یہ میں کہہ رہا ہوں سترہ کے مکالف تھے جی اب اشرم میں گنے میں نے نا دس اشرم بشرا اور بعد میں یہ گننا ہوئے اس میں جو ہے تو یہ سترہ کے مقدس تھے اس لیے ابو رضی اللہ عنہ حدیث سناتے تھے لیکن مسئلہ بیان کر لے کہ عبد عبداللہ بن مسعود سے پوچھو اور بن مالک رضی اللہ عداللہ وہ صابی تھے حدیث حضور کی سنا دیتے تھے لیکن مسئلے کے لیے کہا کرتے تھے کہ عبداللہ سعید الن سید تابی سے پوچھو کیونکہ پقی وہ ہے تو یہ تو اتنی تفصیلات بیک زین کی بات تو ہے نہیں ہے کہ اتنی تفصیلات آدمی جہد ہے آپ لوگ کسی کہ پاس آدھا گھنٹہ میری طرح جس طرح میں بدھ ہوں بیٹھ بیٹھ کر سن لیتے بدھو کی طرح اور جو سے کہا بس پر عمل کر کے اب میں ایک طرح مریض ایک داخل کیا مشن اسپتال کلندرآباد میں دلندری کا کیس آیا تھا مسئلہ پوچھا میں نے کہا یو میڈیکل کالج میں نے کہا یہ کیس کافی پیچیدہ ہے عجیب میڈیکل کالج میں کروائیں آپ تو وہاں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں ڈلیوری کو دیکھنے کے لیے لچکی کو تو لہذا وہاں پر تو ناجائز ہو گیا پھر عیسائیوں کا ہے یہاں عورتیں کرتی ہیں یہاں لے جاؤ تو وہاں خیر چلے گئے انہوں نے وہاں کروایا تو میں مجھے جانا ضروری تھا میں فوراً پہنچا وہاں پر میں گیا تو اللہ کے شان بچا پیدا ہوا تھا یہ بھی آپ کو سنا دیں عجیب کا ہے انہیں نلہ دلا کر اس کو لایا کہ اس کو اذان دے دیں مضم نے اس بار میں کھڑے ہو تو اللہ بول رہا ہے سدی جو آزاد <تصفح> دی میں نے تو با وہ سالی ایک عورت آئیر کی کوئی دائی وغیرہ تھی مقامی اس نے کہا کہ یہاں تو اذان دینے کو منع کرتے ہیں اچھا نہیں سمجھتے ہیں میں نے جا اپنا کام کرو ان کا ملک ہے کہ ہمارا ملک ہے اتنے بہت ساری لڑی ڈاکٹر آئی بڑے غصے میں آئی اس نے بچے کو چھینا جی اور لے گئی جی میں نے کہا تم چین کچھ بھی کرتے اس کے دماغ پر اذان کا گرس ہم نے بنا دیا ہے پہلا گیرا لکیر بچے کو اٹھایا اس کو ادان دینا مہنگے کوئی مشکل کا اس کو بھی میں نے اذان دے دی اب انہوں نے دیکھا کہ آدمی کا ٹوپی بھی بڑی کھڑی ہے آج بھی بھی لمبا ہے اس کا آج بھی خطرناک ہے چلو ہاتھ نہیں ڈالتے اس پر کچھ اور نہ ہو جائے وہ اتنے باری برادری برادری نماز کا وقت ہو گیا نا مشا یہاں پر چادر جماعت کی نماز میں نے دیکھنی شروع کرا ٹیکنیشین مسلمان ہوا اللہ کہ آپ کو سنا دیا تو میرے آپ اپنے وہ داروں سے پوچھا میں نے کہا کیا شبکلی جی جی چھپلی تو اس کو سے کرو تو سمر کے ریوا ہاں جی تم یہ ورنہ تم یہ ورنہ یا اللہ کیا بات رد کر رہے تھے جی ہاں میں اس سے پوچھا میں نے کہا کا کیا طرز ہے انہوں نے کہا جی صبح سویرے یہ ایک بیان کرتے ہیں عیسائیت کی تبلیغ کا پھر اس کے بعد جو ہے تو ہمارے علاقے کے لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے نسوار مسوار ڈالے ہوئے اور ان پڑھ لوگ سارے جمع ہوئے تھے بیٹا تھا کہ نہیں تھا سب سے کہتے تھا تو کہ نسوار ڈالے تھا تواروں تو تو تو <laughs> <ہوتا. laughs> <laughs> کو کچھ پتہ نہیں اس سے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے جی تو نے کہا یہ ہے میں نے کہا میری طرح میں کہہ رہا تھا میری طرح بدھ بیٹھے ہوتے ہیں دوست نے جو کچھ کہا کہ <laughs> باقی میں اس سے جا کر اتنا وقت میں کسی جا کر پوچھ لوں اس بات میں سے کوئی کتاب لیں اس کو پڑھ لیں <laughs> اس چیز سے آدمی عقائد کے گناہ میں ہوتا ہے عقائد کے گناہ میں ایک تو آدمی کو احساسی گناہ نہیں اور ایک آدمی کو گناہ کے بعد جو نسل ذلت تاری ہوتی ہے امنی گنا سے وہ اس کو نہیں ہوتا اور اندھیرے اور سیاہی کے لحاظ سے عقیدے کا گناہ یہ بہت سخت ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے اس کے اندر اندھیرا تاری ہوتا ہے اس کا فرض واجب نفل کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اس کی بات ہندوستہ خدا ناراضا والی ہوتی ہے تھک تھور گیا اور اللہ ناراض جو اسلائی ترتیب میں تین اس میں تقسیم کر کے سلسلے کو میں نے بیان کیا اسلائی نفس میں ہاں جی اس کے بارے میں ضروری ہے کہ نصاب کو جلد از جلد مکمل کیا جائے کتابوں کا مطالعہ خاص طور سے برناب سمجھ نہیں پا سکیں گے کہ ہمارا سلسلہ کیا ہے ٹھیک ہے نا جی اس میں اگر گراپ اردو سمجھ نہیں آتی ہے اور نہیں سمجھتا بار بار ان پر بات کر کے ان کو سیکھیں ٹھیک ہے نا اللہ